صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے آئیے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے سلو علیہ صلی اللہ علیہم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجئے گا سلح حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و سلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدلے چینل کے ناظرین سلسلے کی ابتدا میں آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں کہ ثواب بھی ملے اللہ وجر کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتداء تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا چونکہ اس سلسلے میں ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنے سنائیں گے تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل ہو کہ جب جب نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے گا تو پورا درود صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارکا و وسلم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین خسائس قبرہ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوا میں ابو نعیم نے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ذکر فرمایا آپ جانتے ہیں کہ حق و باطل کا سب سے پہلا مارکہ میدان بدر میں سجا جہاں مختصر سا لشکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں تشریف فرما ہوا اور دوسری طرف ایک جم غفیر ہے کفار نا ہنجار کا جو اس ناپاک سوچ اور اس ناپاک جذبے کے ساتھ میدان میں اترے تھے کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام کو صفح ہستی سے مٹا دیں گے یہ سوچ لے کر یہ میدان میں آئے کہ آج کے اس مارکے کے بعد دنیا میں نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا رہے گا نہ اسلام کا نام لینے والا رہے گا اور نہ ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا کوئی حامی و مددگار رہے گا یہ گندی سوچ لے کر اور یہ ناپاک عزائم لے کر یہ حضرات میدان بدر کی طرف بڑھے اللہ تعالی ال نے کم بد فی عطن اللہ اس کے جلوے دکھائے ہے عصاط کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ از وجل کے اذن سے اس کی اجازت سے اس کی تائید و نصرت سے اس کی مدد سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتے ہیں اس کے جلوے میدان بدر میں نظر آئے تین سو تیرہ مسلمان ہیں اور دوسری طرف ایک ہزار کا لشکر ہے ان تین سو تیرہ کے پاس کوئی لمبا چوڑا حرب سامانِ جنگ نہیں ہے کوئی تلواروں کی اتنی فراوانی نہیں ہے کونزے بھالے تیر کمان کوئی اتنا لمبا چوڑا سرمایہ ہے ہی نہیں ہے خود قرآن نے ذکر کیا نا ولاقم اللہ تم ادل تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں حالانکہ تم بے سر و سامان تھے بے سر و سامانی کے عالم میں یہ تین سو تیرہ میدان میں اترتے ایک ہزار کا لشکر سامان جنگ کے ساتھ لیس ہو کر میدان میں پہنچتا ہے اللہ کی مدد کس انداز میں آتی ہے چودہ حضرات صحابہ اکرام علیہ اردوان نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ دوسری طرف ستر مارے گئے ستر کو قیدی بنا کر لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مدد اور بہت بڑی نصرت تھی جب یہ جنگ ہو گئی اس جنگ میں بڑے بڑے لوگ مارے گئے اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے ابو جہل کو ابو جہل بھی اس جنگ میں مارا گیا میدان بدر میں شکست سے دو چار ہونے کے چند روز بعد حتیم کعبہ یہاں دو کافر بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو چل رہی ہے ایک کا نام ہے امیر بن بہب اور دوسرے کا نام ہے صفوان بن امیہ عمیر یہ قریش کے ان افراد میں سے ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا یہاں اس کے ساتھ جو معاملہ آیا نا اس کے ساتھ جو معاملہ یہاں پیش آیا وہ یہ تھا کہ اس کا اپنا بیٹا وحب بن امیر یہ بدر کے ان ستر قیدیوں میں تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قید کر کے اپنے ساتھ مدینہ طیبہ میں لے گئے تھے ان کی آپس میں گفتگو ہونے لگی امیر کہنے لگا کہ صفوان میں بدر میں جو ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے ان کا سوچتا ہوں نا تو میرا کلیجا منہ کو آنے لگتا ہے دل دھک تھک کر کے بیٹھتا ہے کس ذلت کے ساتھ ہم میدان سے شکست کھا کے آئے حقیقت بھی ایسی تھی ابو جہل مارا گیا بڑے بڑے نامی گرامی کافر مارے گئے مکہ مکرمہ کا تقریباً کوئی بھی خاندان ایسا نہیں تھا کہ جس خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد واسل جہنم نہ ہوا بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ بدر کے نظارے بدر کے واقعات یاد آتے سفان کرنے لگا حقیقت یہی ہے کہ جب سے ہم بدر سے واپس آئے نا زندگی کا تو لطف سی جاتا رہا ہمیں وہ رہ, رہ کر زخم تازے ہوتے محسوس ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں بھی گیا فلاں بھی گیا فلاں بھی گیا اور فلاں فلاں ہمارے عزیز رشتے دار وہ تو قید میں امیر کہنے لگا تو نے سچ کہا اگر مجھ پر کچھ قرض ویرانہ نہ ہوتا کہ جس کو میں ادا نہیں کر سکتا اور میرے بال بچے نہ ہوتے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جن کے برباد ہو جانے کا مجھے ڈر ہے تو میں یہاں سے مدینہ طیبہ کا سفر کرتا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر کے یوں سارا ہی قصہ ختم کر دیتا اس وقت دیکھو میرے پاس ایک بہانہ بھی موجود ہے کہ میرا بیٹا ان کی قید میں سفان نے جب یہ بات سنی نا تو کہنے لگا سنو تمہارے دو ہی مسئلے ہیں نا ایک تو یہ کہ تمہارا قرض ہے اور دوسرا یہ کہ تمہیں اپنے بال بچوں کی کفالت کی فکر ہے تم اپنے ان دونوں معاملات کی ٹینشن چھوڑو تمہارا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں جس کو جتنا بھی دینا ہے نا میں تمہاری طرف سے رقم کی ادائیگی کر دوں گا اور باقی رہا تمہارے بال بچوں کا معاملہ اگر تمہیں کچھ ہوا دیکھو اس وقت میں ہاتھی کعبہ میں بیٹھا ہوں یہ کعبہ اللہ سامنے ہے تو میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا نا تمہارے بچوں کی تمہاری بیوی کی کفالت میں کرتا رہوں گا امیر جب یہ بات طے ہوئی نا تو کہنے کا ٹھیک ہے اگر تم میرے یہ دونوں مسائل حل کر دیتے ہو میرے قرض کی ادائیگی کی صورت ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہو جاتا ہے تو میں بسرو چشم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میں بالکل دل سے تیار ہوں کہ میں یہ کام کرنے کے لیے نکلوں گا سفار کرنے لگا ٹھیک ہے مجھے یہ ساری باتیں قبول ہیں امیر کہتا ہے سنو ابھی تو کام ہوا نہیں نا ابھی تو میں یہاں سے جاؤں گا وہ مدینہ طیبہ کا سفر ہے وہاں پہنچوں گا وہاں پہنچ کر جو میں ایک ارادہ لے کر جا رہا ہوں اس ارادے کی تکمیل کے لیے آگے قدم بڑھاؤں گا تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں وہ وعدہ یہ ہے کہ ابھی جو ہماری آپس کی بات ہوئی ہے نا یہ آپس کی بات آپس میں رہے کسی تیسرے کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا سفان کہتے ٹھیک ہے مجھے بالکل قبول ہے میں کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کروں گا اب وہاں سے میر روانہ ہونے لگا باہر نکل کر یہ کچھ اہل مکہ کو آواز دے کر کہتا ہے اے اہل مکہ میں کسی سفر پر جا رہا ہوں اور تمہیں صرف کنایاتن ایک بات بتاتا چلوں کہ جب میں سفر سے واپس آؤں گا نا تو تمہیں ایک بہت بڑے واقعے کی خبر دوں گا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا یہ کہنے کے بعد یہ یہاں سے چلا مدینہ طیبہ کا کیا، پر سوار ہوا اور اپنی تلوار کو زہر کے ساتھ سینچ کر اپنے ساتھ لے چلا زہر میں تلوار سینچنے کا ایک مقصد جو ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ویسے اگر تلوار کی ضرب لگے یا ویسے اگر خنجر وغیرہ کی ضرب لگے تو زخم بھر جانے کی توقع ہوتی ہے علاج معاوضے کی صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر یہ تلوار زہر میں بجی ہوئی ہے نا اور یہ تلوار کی ہلکی سی خراش بھی لگ گئی تو جہاں زخم آئے گا نا تلوار کے ذریعے زخم میں زہر سرایت کرے گا تو جس کے زخم کے ذریعے زہر سرایت کر گیا اب اس کے زندہ بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے اپنی طرف سے یہ پوری تیاری کر کے چلا جب یہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے مسجد نبوی شریف اللہ صاحبی حسلات والسلام کے دروازے پر سعید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تن تشریف فرمائے آپ کے ساتھ کچھ دیگر صحابہ اکرام علیہ مردمان بھی حاضر ہیں اور یہ حضرات آپس میں بیٹھ کر اللہ تعالی جلال جل نے جو میدان بدر میں مدد فرمائی تھی نصرت فرمائی تھی کس انداز میں کفارا ہنجار کو منہ کی کھانی پڑی تھی یہ حضرات اس کا ذکر کر رہے تھے اتنے میں نظر پڑی جناب عمر فروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کہ عمر اپنی سواری کو مسجد نبی کے قریب کسی جگہ پہ باندھ رہا ہے ہاتھ میں تلوار بھی ہے تو دل میں خیال آیا کہ یہ ناپاک آدمی مدینہ طیبہ میں تلوار لے کر اس انداز میں کیوں گھوم رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی خدمت میں جا کر ارض کیا جائے کہ حضور عمر اس انداز میں تلوار لہراتا ہوا مسجد النبی کے قریب موجود ہے شاہ کونین نانا حسن و حسین صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے اطلاع پانے پر ارشاد فرمایا کہ امیر کو میرے پاس لے آؤ امیر کو لایا جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امیر آگے آ جاؤ امیر کچھ آگے بڑھتے فرمایا کہو کیسے آنا ہوا عمیر کہتا ہے اللہ آپ کے صبح خیر کرے یہ زمانہ لفظ اس نے بولا سرکار دعل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ان سے بہتر کلمات اللہ تعالی دل الحمد نے ہمیں عطا فرمائے اور وہ ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو خیر یہ سلام جو ہے نا السلام علیکم یہ اہل جنت کا سلام بھی ہے یہ بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے تم کس ارادے سے یہاں مدینہ طیبہ میں آئے امیر کہتا ہے آپ کو تو پتا ہے نا کہ میرا بیٹا بہب آپ کی قید میں میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں نبی یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر اگر تم باقی اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئے ہو نا یہ تمہارے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے کیونکہ جب کسی کو قید سے چھڑانا ہوتا ہے تو وہ تو پھر عرض معروض والا انداز ہوتا ہے نا تلواریں لہراتے ہوئے تھوڑا جایا جاتا ہے تمہارے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے امیر کہنے لگا ان تلواروں کا خدا برا کرے ان تلواروں نے تو ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا ان کی وجہ سے تو آج ہم اس نوبت پر پہنچے میرا تلوار لانے میں کوئی برا ارادہ نہیں ہے میں تو صرف اپنے بیٹے کو چھڑانے کی بات کرنے آیا ہوں نبی یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو مرتبہ امیر سے پوچھا امیر جو مقصد لے کر آئے ہو اس مقصد کا اظہار کرو امیر کہتا ہے کہ نہیں میرا اس کے علاوہ آنے کا کوئی مقصد نہیں جب بات یہاں پہنچتی ہے نا تو میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی توجہ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ عمر اور صفوان حتیم کعبہ میں بیٹھ کر معاذ اللہ سما معاذ اللہ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں جب اس نے بازے طور پر صاف صاف کھلی کھلی سیدھی سیدھی بات نہیں کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امیر تم کس کام کے لیے آئے یہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں امیر کہنے لگا کہ میں نے جو دل میں تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا میرا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں ہے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر اگر تمہارا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے تو یہ بتاؤ جو تمہاری اور صفوان کی حتیمے کعبہ میں بیٹھ کر گفتگو ہوئی تھی وہ کیا تھی یہ فرمانے کے بعد نبی یہ محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے ساری بات بالکل واضح واضح, واضح باشگاف انداز میں ابتدا سے لے کر انتہا تک بیان کر دی جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے ساری بات سن لی تو اب تو امیر سکتے میں آ گیا حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور ہی کو تختہ چلا جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا کہ میں نے ایک بات جو صرف ایک آدمی کے ساتھ کی وہ بھی مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کی حتیمے کعبہ میں بیٹھ کر کی کوئی آس پاس نہیں ہے یہ مدینہ طیبہ میں بیٹھتے ہوئے کیسے جان رہے ہیں جب یہ ساری بات سنی دل کی ظلمت دل کی تاریخی دل کا اندھیرا چھٹ گیا امیر کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں آقا جس وقت میری اور سفان کی آپس میں بات ہوئی تھی نا حتیم کعبہ میں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہیں تھا میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جس رب نے اپنے محبوب کو حتیم کعبہ میں جو کئی سو کلومیٹر کی مسافت پر جگہ موجود ہے وہاں بیٹھ کر ہونے والی گفتگو سے آگاہ فرمایا تو یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اپ اللہ کے نبی کلمہ پڑھا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آپ نے آپ کو پیش کیا اور یہ امیر جو چند لمحے پہلے دشمن رسول کی صورت میں آئے تھے یہ امیر جو کچھ وقت پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کرنے کے ناپاک کے ارادے سے تلوار لہر آ رہے تھے آج سرکار کے قدموں میں حاضر ہیں اور یہ عمیر حضرت عمیر بنے یہ عمیر سیدنا عمیر بنے کہ اللہ تعالی جل جل جلال نے مرتبہ صحابیت عطا فرمایا جب یہ کلمہ پڑ کے مسلمان ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرما میرے صحابہ امیر اب تمہارا مسلمان بھائی ہے اپنے اس بھائی کو دین کے مسائل سمجھاؤ اور سنو اس کے بیٹے کو بھی آزاد کر دو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی جل جلال کے فضل و کرم سے اللہ کی عطا سے غیبوں پر باخبر ہے نبی پاک آل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیبوں پر باخبر ہیں اللہ حضرت امام احل سنت کہتے ہیں نا فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں اس پر شہادت آیت تو وحی و اثر کی ہے اللہ نے ساری غیبی چیزیں منکشف فرما دی اپنے محبوب کے لیے اس پر دلیل چاہیے قرآن کی آیتیں پڑھ دو سرکار کے رشادات پڑھ دو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تمہیں بتائیں گی ایات قرآن تمہیں بتائیں گی اور پھر آپ فرماتے ہیں کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع مولا کو قول و قائل و ہر خوش کو ترکی ہے یعنی ابھی کوئی بات کرنے والا بھی موجود نہیں تھا ابھی کوئی دنیا میں موجود نہیں تھا اللہ تعالیٰ جلال, جلال آنے والوں نے کیا کہنا ہے اس کی اطلاع بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی ان پر کتاب اتری اللہ تعالیٰ جل قرآن پاک نازل فرمایا نا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس قرآن ہی میں ارشاد کیا جا رہا ہے یہ جو قرآن ہے نا بلا رتم اللہ کتاب کائنات کی کوئی خوش کو تر چیز ایسی نہیں جس کا بیان اس قرآن میں نہ ہو جب ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے خوش کو تر چیز کا بیان قرآن میں ہے قرآن تمام چیزوں کی تفصیل لے کر نازل ہوا جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو اللہ تعالیٰ جلال الح نے ایسا تو نہیں ہے نا کہ قرآن تو نازل کر دیا جس پر نازل کیا وہ محبوب جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں کیا ہے اس محبوب کو خبر ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا فرماتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب یہ نبی صاحب قرآن ہے تو قرآن کے لفظ لفظ سے آگاہ ہے قرآن کے حرف حرف سے آشنا ہے قرآن کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں کہ جس کا اس نبی کو علم نہ ہو اللہ تعالیٰ جلالہ نے سارے کے سارے قرآن کا علم ان کو عطا کیا نا تو قرآن میں ہر خوش کو سر چیز کا بیان ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلال الح نے ہر چیز کا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا جب اللہ تعالیٰ جل جلال الح نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروا دیا تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی جو اس محبوب سے چھپانے والی ہوگی اللہ علی حضرت علیہ سنت کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ قرآن پاک کی آیات تو یہ بات کی طرف آئے تو قرآن پاک نے بڑے واضح الفاظ میں کئی ایک مقامات پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا بیان فرمایا اور اپنے انبیاء کو علمی اعتبار سے کن کن درجات سے نوازا ان کا روشن بیان فرمایا اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے و ما کا مالم تکن میرے پیارے حبیب اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے ساری چیزیں سکھا دی معلم تکن تالم ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وبا ہوا نی یہ نبی غیب کی خبریں بتانے میں کنجوسی سے کام نہیں لیتے یہ تو کھل کھل کے بتاتے ہیں واضح واضح طور پر بتاتے ہیں یہاں تک کہ کتب سیاح میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ایک صاحب ہے جن کے نصب پرتان کیا جاتا تھا نصب پرتان سے مراد ان کے والد کے بارے میں کلام کیا جاتا تھا کہ یہ اپنے والد کے نہیں ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے میرے آقا فرماتے ہیں سلونی اماشی جس جس چیز کے بارے میں آج پوچھنا چاہتے ہو نا مجھ سے پوچھو یہ کھڑے ہوئے ارد کرتے ہیں حضور میرا والد کون ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما ابو کا حضافہ تیرا باپ حضافہ ہے. اب آپ غور اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی خبر کوئی اور کیسے دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ الحو نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا یہ جانتے ہیں ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں اور خالق کائنا جل نے سورہ جن کے آخر میں ارشاد فرمایا عالم رسول فلاں غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں فرماتا ہاں رسولوں میں سے جس سے راضی ہوتا ہے اسے یہ علم عطا فرماتا ہے آپ بتائیے کس رسول سے رب ناراض ہے جب اللہ تعالی سارے ہی رسولوں سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ جل نے تمام رسولوں کو علم عطا فرما علم غیب سے نوازا میں عام لوگوں اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ایسے ہی تمہیں غیب کی خبریں بتاتا رہے ہاں اللہ تو اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے آپ یہ ارشاد فرمائیے جب اللہ تعالیٰ جل جلال نے اپنے رسولوں میں سے چنا ہوگا اپنے رسولوں میں سے منتخب کیا ہوگا تو کیا ایسا متصور ہے یعنی اس چیز کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر بہت سارے انبیاء کو تو منتخب کیا ہو جو انبیاء کے امام ہیں جو انبیاء کے سردار ہیں جو انبیاء کے بھی ہیں جو امام الانبیاء ہے جو اشرف الانبیاء ہیں جو افضل الانبیاء ہیں جن کے صدقے اللہ جل جلالہ نے بقیہ کو تاج نبوت عطا کیے کیا ایسا متصور ہے کہ اس نبی کو اللہ تعالی نے کچھ نہ دیا دیگر کو عطا کر دیا ہو یقیناً ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین آئیے اللہ کے نبی حیرت موسا علیہسلام کا ایک موجزہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جناب موسا اللہۃ وسلام کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا شفا شریف علی صفحہ فی وانا الظلما مشاراتی فرا سکھ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا حیرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی نے تجلی جب نازل کی گئی نا اس تجلی کا مشاہدہ کرنے کے بعد جناب موسا علیہ السلاطلام کی بینائی میں اس قدر اضافہ کر دیا گیا تھا اس قدر آپ کی بینائی میں اضافہ ہو گیا تھا کہ آپ تاریخ رات میں صاف پتھر پر ایک چلنے والی چنتی کو آپ تیس میل کی مسافت سے دیکھ لیا کرتے تھے یہ کمال ہے نگاہ ہے علیہ السلاط والسلام کا جب حال سے علیہ السلاط والسلام کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ خود سوچئے جو سید الانبیاء ہیں وہ نبی کہ جن کی امت میں آنے کی تمنا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ حسرات و کرتے ہیں اس نبی کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا اس نبی کو اللہ تعالی جل جلال نے جو عزتیں عظمتیں عطا فرمائیں ان کا اندازہ کون کرے گا اللہ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں عالم علم دو عالم ہے حضور جی ہاں ہمارے آقا دو جہاں کے خزانوں کے مالک ہیں اور دو جہاں میں ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا عالم علم دو عالم ہے حضور آپ سے کیا ارض حاجت کیجیے سرکار کو کیا بتائیں حضور ہم کس تکلیف میں ہم, ہم کس کرب میں ہم کس ازیت سے دوچار ہیں ان کے سامنے جا کر ہم کیا بات کریں اللہ تعالیٰ نے تو انہیں علم عطا فرمایا عالم علم دو عالم ہے حضور آپ سے کیا ارض حاجت کی دیئے آپ سلطان جہاں ہم بے نوا یاد ہم کو وقت نعمت کی دیئے سرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں آخا آپ تو اشرف الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء ہم فقیر بے کس بے نوا جب اللہ تعالیٰ دلجلال جل ہو آپ کے سر پر تاج شفا سجائے گا نا آپ کو منصب وجاہت عطا فرمائے گا حضور ہم غریبوں کو یاد رکھیے گا ہم فقیروں پر بھی نظر رحمت فرمائیے گا اور قیامت کے دن اپنے قدموں میں جگہ عطا کروا دیجیے گا اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روخ روشن کا صدقہ ہمیں شفاعت کی بھی کا فرما دیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم آپ کی بنائی کے بارے میں بھی آئیے اپنی امی جان کی بات سنتے ہیں ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مومنوں کی ماں قرآن نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی مبارک بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا از واجو نبی کی بیمیاں ایمان والوں کی ماں ہیں ہماری جان فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار کما یار علامہ زرکانی نے مواہب میں اس کو ذکر کیا خسائے سے میں علامہ سیوسی رحمت اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھا کرتے تھے جیسا کہ روشنی میں دیکھتے تھے کیا تاریکی کیا اجالا یہ ساری کی ساری رکاوٹیں ہمارے لیے ادھیرے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کم روشنی ہو پھر بھی اسی طرح سے رستہ سجائی نہیں دیتا کم روشنی ہو کتاب سامنے پڑی ہو ہم پڑھ نہیں سکتے لیکن یہ نبی یہ عام آدمی تھوڑی ہے اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کو درجوں بلندیاں آتا فرمائیے یہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ سرکار جس طرح روشنی میں دیکھتے ہیں اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے ہیں اور پھر ایک بڑی پیاری حقیقت آپ کے سامنے رکھوں بخاری شریف دل دیکھ صفح نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنی ہی آ... کتابوں میں سرکار کے یہ الفاظ موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم قسمیاں ارشاد فرماتے ہیں فواللہ اللہ اللہ کی قسم ویسے بھی سرکار فرما دیں ایک مسلمان کیسے انکار کر سکتا ہے اپنے آقا کی بات سے لیکن ہمارے آقا کا انداز دیکھیے قسمیا ارشاد فرماتے اللہ کی قسم مائ اخواہ خوشور حکم بلا رکو حکم انزہ سرکار فرماتے اللہ اجزا وجل کی قسم نہ تمہارا رکو مجھ پر مخسی ہے نہ تمہارا خوشبو مجھ پر مخسی ہے میں تو تمہیں اپنی پیچھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں صحابہ پیچھے سفید بادیں کھڑے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سے ان کی عبادات مخفی نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین یہاں غور طلب بات وہ یہ ہے کہ ایک ہے سیدھا سیدھا رکو ہے رکو رکو کی حالت سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم اپنے غلاموں کے رکو کے انداز کو بھی جانتے ہیں خصو کہا جاتا ہے کلبی کیفیت کو دلی حالت کو کوئی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے کوئی عبادت کے دوران ہی ریاکاری کی طرف نکل جاتا ہے کسی کے دل میں دکھاوا آ جاتا ہے کوئی نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن نماز پڑھتے پڑھتے قلبی خیالات منتشر ہوتے ہیں کبھی ادھر کی بات آ گئی کبھی ادھر کی بات آ گئی کبھی ادھر کا خیال آ گیا کبھی ادھر کا خیال آ گیا اللہ تعالی نے اس نبی کو کتنی عزتیں عطا فرمائی کیا عزمتیں عطا فرمائی کیا مقام رفیع عطا فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے رکوع کو بھی جانتے ہیں ان کے خشو کو بھی جانتے ہیں ان نماز کی ظاہری حالت کو بھی جانتے ہیں اور نیت کیا ہے توجہ کس طرف ہے ارادہ کس طرح کا ہے سوچ کس طرح کی ہے کس ذہن کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے سرکار قلبی کیفیات سے بھی آگاہ ہیں اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی کے رخ روشن کا صدقہ ہم سب کو عبادت پر استقامت نصیب فرمائے اپنی بارگاہ میں جھکنا نصیب فرمائے نماز پنجگانہ ادا کرنا نصیب فرمائے اللہ تعالی محبت قرآن نصیب فرمائے سرکار کے مبارک چہرے کا صدقہ محبوب کے مبارک نگاہ کا واسطہ اللہ تعالی جل جلالہ عبادت میں ہمارا دل لگا دے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ترمزی جل دو صفحہ ستاون میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے امنی ارا مالا تراؤ ما لا تسمعون میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے کیا اعجاز ہے محبوب کی مبارک نگاہ کا کیا انداز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ با کمال کا اور اللہ تعالیٰ جل نے کس قدر رفاطیں عطا فرمائیں محبوب کی دور بھی نگاہ کو یقین جانیے یہ نگاہ ویسے تو جھکی جھکی ہوتی تھی لیکن جس طرح کسی نے کہا نا نیچی نظریں پل کی خبریں حقیقت ایسی ہے محبوب کی نگاہ تو جھکی ہوتی تھی لیکن کائنات کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں تھی جو اس نگاہ سے چھپی ہوئی اللہ حضرت مام سنت کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفاط پہ لاکھوں سلام علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و صحبہ وبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث شریف صحیح مسلم جیل دو صفا تین سو نبے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فرا تشاری کہا و مغری یہ جتنی بھی زمین ہے نا اللہ تعالیٰ جل نے یہ ساری زمین لپیٹ کر میرے سامنے رکھ دی اب ساری زمین سامنے میں نے اس کے مشارف کو بھی دیکھ لیا میں نے اس کے مغارب کو بھی دیکھ لیا میں نے اس کا مشرق بھی دیکھ لیا میں نے اس کا مغرب بھی دیکھ لیا زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو تنزل اماد جلد گیارہ صفحہ چار سو بیس جلد سات صفحہ دو سو چار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے دنیا ف ان انضر الحا ب عام ہوا کا ماں اللہ تعالیٰ جل نے اس دنیا کو میرے سامنے کر دیا میں نے دنیا کو اور جو کچھ بھی دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے اس سب کو جان لیا اور پھر اس کے بعد کے کریں ماض بڑے پیارے ہیں میرے آقا فرماتے کا انما اندرو الا کفی حاضی یہ میرا ہاتھ میرے سامنے ہے نا آپ یہ بتائیے یہ میری ہتھیلی ہے جب یوں اس انداز میں میں ہتھیلی کو سامنے رکھتا ہوں تو اس کی کون سی چیز ایسی ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے کون سی لکیر کس طرف جا رہی ہے سب میرے سامنے میرے ہاتھ کی لکیریں کتنی ہے سب میرے سامنے بڑی کتنی ہے وہ بھی سامنے چھوٹی کتنی ہے وہ بھی سامنے جو کچھ بھی ہے نا وہ سارے کا سارا میرے سامنے میرے آکا فرماتے کا ان نما انزرو الا کفی ہاتھ جس طرح میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں نا اسی طرح میں نے ساری کے ساری دنیا کا مشاہدہ فرما لیا اور کوئی گیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس محبت کی دنیا کی سیر کرتے کرتے کرتے آپ کے سامنے ایک ایسا منفرد واقعہ رکھنے جا رہا ہوں ایسی پیاری حدیث مبارکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اس حادیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا صحیح مسلم جلدو صفحہ تین سو اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عمر بن اختب انصاری اور سیدنا خزیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفرماتے صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یومن الفجرا وساعد المبر فخ حضرت فنزل فصل ممبر فقط بانا حت حضرت العصر ثم نزل فصل سید ممبر غربت شمس فرانا ہوا کاما کالا فون جناب عمر بن اختب انصاری اور سعیدی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جلیل قدر صحابہ کہتے ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ نے ہمیں نماز فجر پڑھائی نماز ادا کر لی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے ممبر پہ تشریف فرما ہو کرنا سرکار نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یہ خطبہ چلتا چلا جا رہا ہے چلتا چلا جا رہا ہے چلتا چلا جا رہا ہے اس کی باتوں کی لذت بے حد رود اس کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام کیسا پیارا خطبہ ہے مجمع ہے کہ منتشر ہونے کا نام نہیں لیتا سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ہم میں سے کوئی جتنا بھی شیریں نسان ہو نا جتنی بھی میٹھی گفتگو کرنے والا ہو آدھے گھنٹے کے بعد ویسے ہی ہم گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یار پتہ نہیں کب یہ بات پوری ہوگی گھنٹے سے بات آگے نکلے گی نا تو طبیعت میں ایک حیدانی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کئی تو ایسے ہی اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں جہاں کیفیت کیا ہے نماز فجر ادا کی نماز فجر کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے اور یہ خطبہ ہے کہ چلتا چلا جا رہا ہے چلتا چلا جا رہا ہے چلتا چلا جا رہا ہے ظہر کی نماز کا وقت آیا جب ظہر کا وقت آتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے نیچے آتے نیچے تشریف فرما ہو کر نماز زہر پڑھاتے نماز زہر پڑھانے کے بعد پھر نبی پال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ فرما ہو گئے دوبارہ خطبہ شروع ہو گیا جب دوبارہ خطبہ شروع ہوا نا یہ بات چلتے چلتے چلتے چلتے اثر کا وقت آ گیا محبوب پھر نیچے تشریف فرماؤ گئے نماز عصر پڑھائی نماز عصر پڑھانے کے بعد دوبارہ پھر ممبر پر تشریف فرما ہو گئے ایک دفعہ پھر خطبہ شروع ہستہ غارا الشم یہاں تک کہ سورج گرو ہو گیا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چلن کے ناظرین آپ اندازہ کیجئے نا سال میں سب سے چھوٹے دن کا حساب بھی آپ کر لیجئے سب سے چھوٹا دن ہوگا سال کا جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی نے دو چار گھنٹوں میں ختم ہو گیا زور تک پہلا حصہ ہوا نماز ادا کی نماز کے بعد پھر خطبہ شروع ہو گیا اثر کا وقت آیا نماز ادا کی پھر خطبہ شروع ہو گیا مغرب تک یہ خطبہ جاری رہا اس خطبے میں کیا تھا اس کو سننے سے پہلے اللہ حضرت امام عالیہ سنت کی وہی بات یاد آتی ہے نا کہ اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اس کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام کیا پیارا خطبہ تھا کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے کھڑے ہو کر یہ بات کی ہو حضور تھوڑا سا وقفہ ہی دے دیں کو تھوڑی سی بریک ہو جائے کو کھا پی لیں کو گھر سے ہو آئے کو باقی حضرات کی خبر لے لیں کوئی کسی طرف سے بات نہیں آئی صحابہ ہیں کہ جناب محبوب کا دیدار بھی کرتے چلے جا رہے ہیں سرکار کے مبالک خطبے کے کلمات بھی سنتے چلے جا رہے ہیں بات بڑھتی چلی جا رہی ہے فجر سے لے کر مغرب تک یہ خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں بیان کیا ہوا ہوا کا <الْكِيَامًا> بیان کرنے والے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا اور یہ صحیح مسلم کیا ہاں ستہ میں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا کہتے فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَا قَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْكِيَامَةِ قیامت تک کیا کیا ہونے والا تھا وہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہر آر چیز کی خبر دی ابتدا سے لے کر انتہا تک اور پھر کہتے فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا ہم میں سب سے بڑا عالم تھا میں کون ہوتا تھا سب سے بڑا عالم وہ کہ جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دن کے خطبے کی زیادہ باتیں یاد ہوتی سرکار نے ایک ایک چیز سے پردہ اٹھایا نا وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے ذکر کر دی اور یہ تو ایک حدیث آپ کے سامنے اس انداز کی آئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بات بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچی کئی ایک روایات اس طرح کی موجود ہیں کہ جن میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس پیارے انداز میں ایک ایک چیز سے پردہ اٹھایا آئیے صحابی رسول سیدنا عمر فروخ اعظم رضی اللہ تعالی کی ایک روایت بھی سنتے چلیں آپ ارشاد فرماتے ہیں سیم بخاری جلد ایک صفح چار سو ترپن پر اس حدیث کو ذکر کیا گیا قوم فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام سرکار ایک دن ہمارے درمیان جلوہ فرما ہوئے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا اخبار گفتگو پتہ کہاں سے شروع ہوئی مخلوق کی ابتدا مخلوق کب بنی وہاں سے گفتگو شروع ہوئی بات چلتی چلی جا رہی ہے چلتی چلی جا رہی ہے چلتی چلی جا رہی ہے حت داخلہ اہل الجنتی منازلہ ہوں منازلہ ہوں بات ابتداس حلق سے چلی محبوب بیان کرتے چلے جا رہے ہیں بیان کرتے جا یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے جہنمی جہنم میں چلے گئے مخلوق کی ابتداء سے انتہا تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک بات ہمارے سامنے بیان فرما دی میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یقین جانیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم اللہ نے جو علم ان کو عطا فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے کہ سرکار نے بات فرمائی ہو وہ بات ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ہوئی ہو صحیح مسلم جلدو صفا ایک سو دو بدر کا دن ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں تشریف فرمائے نشان لگ رہے ہاضا مسرا یہ جو جگہ ہے نا یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے الْأَرْضِ سرکار زمین پر اپنے ہاتھ رکھ کر بتا رہے محبوب اپنا ہاتھ زمین پر رکھ کر بتا رہے یہ جو جگہ ہے نا یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے کل فلاں مرے گا یہاں اس کی لاش گرے گی رابطی کہتے ہیں فما ان رسول اللہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا رب کابا کی قسم کوئی ایک کافر بھی ایسا نہیں کہ سرکار نے فرمایا یہاں گرے گا وہ ادھر گر گیا ہو یہ یہاں گرے گا وہ ادھر گر گیا ہو کوئی ایک بھی ایسا نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کے گرنے کی جو جگہ بتائی اس کی لاش وہاں کر گئی کیوں نہ ہو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہے اللہ تعالی ہمیں اس مقدس بارگاہ کا با ادب رکھے اللہ تعالی اپنا ادب نصیب فرمائے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب نصیب فرمائے اپنے محبوب بندوں کا با ادب رکھے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھا آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اور اس دعا پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو آمین بجا النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم